بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے اور اسی کو اپنی دلوں میں بھلا سمجھی ہوئے تھے اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے